کس پہ دلائل دیا ہے توحید پہ رسالت پہ فضائل اصحاب کرام پہ تو میرے عزیز یہ جو پہلا یا بنی اسرائیل تھا نا یا بنی اسرائیل اس قرون یہ اعتبار کس کے تھا عنوان کے تھا اعتبار کس کے ہاں جو تقریر کا آپ عنوان موضوع پیش کرتے ہو اب اس یا بنی اسرائیل سے تشریح شروع ہے کیا پھر آخر کے اندر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 میرے نماز روزے لے دے دو اس کو یہ ہوگا یہی ہے لا تجدید نفسن کوئی جی کسی جی سے بدلہ نہیں دے سکے گا بلا یقبل میں نہ اور نہ کافر کی شفاعت قبول ہوگی یہاں ہاضم کا مرجہ نفس بنے گا اور مراد کیا ہے کافر کافر کے لیے کوئی صفحہ نہیں بلا یو خزم میں نہ اور نہ کوئی بدلہ لیا جائے جا.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 اور تھانے ہوتے ہیں دیہات کے اندر تو سو دو سو آدمی لے آتے ہیں وہ تھا لڑ کے بندے کو نکال کے لے جاتے ہیں سمجھ رہے ہو وہ لڑائی کرتے ہیں نہیں کرتے مدد کرتے ہیں اور بندے کو نکال کے لے جاتے ہیں تو وہاں لڑائی ہوگی کیا اللہ کے سامنے کہ <laughs> میرے عزیز کسی کو چھڑانے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں چار طریقے ہوتے ہیں یا ضمانت شخصی ہوتی ہے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 اور دو نکمتے ہیں نکمت کہتے ہیں عذاب کو سزا کو یہ نون ہے دو نقط والا کاف ہے میم تا نک دو نکتے والا کاف ہے اس پہلے نو میں کتنی نام ہیں جی آٹھ نام اور دو نک مت سزا دو نکمتے ہیں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 اس نے کاہنوں کو بلایا نجوموں کو بلایا کہ بھئی اس کی تعبیر بتاؤ تو تعبیر میں بڑے ماہر تھے انہوں نے کہا بنی شریف سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے اوپر کیا ہو جائے گا قابض ہو جائے گا اختران بدماش نے کیا کیا آڈر جاری کر دیا کہ بنی شریف کا جو ہی بچہ پیدا ہو اس کو کیا کر دو قتل کر دو قتل کرتے رہے قتل کرتے رہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس بچے کو بادشاہ بنانا تھا اور فرآن پہ غالب کرنا تھا وہ گون تھا گوندا موسال آئے گی نہ تفصیل موسیٰ علیہ السلام کو کس کے گھر پالا گھر کے اور بچوں کو قتل کر رہا ہے جو اصل دشمن ہے اس کو پار رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں پروش کرا رہا ہے دیکھو جی ویل نین فراؤن انعام نمبر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے نا تو انہوں نے تاریخ آزادی چلانی شروع کر دی تو بنی اسرائیل کو نجات ہو گئی یا نہیں تو شری آگے آتی رہے گی نا نجات ہو گئی دیکھو جی نام نمبر ایک اور جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون کے متعلقین سے آل کے نیچے لکھو متعلقین کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی تو بالکل ایسے ہی تھا اس فرعون کا نام لکھ لیجئے ولید بن مصاحف بن ریان ولید بن مصعف بن ریان یہ ریان دادا ہے یا نہیں ولید بن مصعف بن ریان دادا ہے نا ولید کا یہی ریان جو تھا یہ یوسف علیہ السلاط اسلام کے دور میں تھا یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا ریان تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا سمجھے پھر اس کا بیٹا مصاب ہوا مصاب کا بیٹا ولید یہ بےمان تھے نجات دی ہم نے تم کو متعلق سے چکاتے تھے تم کو برا عذاب اب برے عذاب کی تشریح ہے آگے جو ضبے ہوں نبنا کم وہ ذبے کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اب یہ بیٹے ذبے کر دیں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 ان موبائل کو میں شیطان کہتا ہوں اس شیطان پہ آپ کنٹرول کیا کرو عورتوں کے ہاتھ میں نہ دیا کرو تم تو نیک لوگ ہو ہمارے علاقے کے اندر عورتیں اغوا ہو رہی ہیں بھاگ رہی ہیں یاروں کے پیچھے تم تو نیک لوگ ہو نا کراچی والے بھی نیک ہیں میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں وہاں عورتیں اغوا ہو رہی ہیں اسی بدماش کے ذریعے موبائل کے ذریعے وا ہو رہی ہیں عورتوں کے ہاتھ میں ہتروسا نہ دیا کرو دیکھو وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کے وفی زال کا بلاؤ میں رب عظیم اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا کا من کیا کر رہا ہوں میں اصل دو مانے ہیں بلا کے آزمائش بھی انعام بھی آزمائش بھی انعام بھی اب دونوں معنے سمجھیے اس سے پہلے ظال ہے اگر ضالحم کا اشارہ ہو سو اذاب کی طرف کس کی طرف کہ وہ برا عذاب دیتے تھے تم کو تو پھر بلا کا من کیا ہوگا آزمائش اور اگر اس کا اشارہ ہو نجات کی طرف تو اس نجات کے اندر کیا ہوگی آزمائے یا انعام انعام یہ سمجھ آ گئے دو من چلی وحض فرق نا بیکم البارہ انعام نمبر کتنی ہے جی دو دو لکھو حضرت موسا علیہ السلام نے جی تحریک چلائی کافی عرصہ تحری رہے گی ان کے بچے ذبے ہوتے رہے تکلیفیں ہوئی آخر ایک وقت آ اللہ نے حکم کیا کہ آئے موسا بنی اسرائیل کو لے جاؤ بے سے لے جاؤ باہر لے جاؤ سمجھے جی ہجرت کرو حضرت موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے نکالا ان کو لے گیا جا رہے تھے آگے سمندر آ گیا بحر کولزم کیا آ گیا جی بہرے کولزم وہاں سورج نکل کل آ گیا سمجھے جی کیا فراؤن کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنا لشکر لے کے پیچھے آ گیا سمجھے ہاں اب آگے کیا ہے سمندر پیچھے کیا ہے دشمن ہے بڑی جی تماشا ہے موس علیہ, علیہ السلام نے کہا مائی عربی میرا رب میرے ساتھ ہے کوئی گھبراؤ نہیں اللہ نے حکم دیا موسا علیہ السلام کو کہ آسا مارو انہوں نے آسا لگایا بہرے کولزم پہ تو کتنے راستے بن گئے بارہ راستے موسار بنی سر پار چلے گئے فراؤن آئے اور غرق ہو گیا یہ مختصر ہے لمبی بات آگے آئے گی دیکھو جی انعام نمبر دو اور جب پھاڑ دیا ہم نے بس اب تمہارے کس کو بہرے کلزم کو پھاڑ دیا سمجھے جی تھا کتنی راستے بن گئے جی بارہ راستے بن گئے پن جین پنجا دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا ہم نے متعلقین کی کو اور تم دیکھ رہے تھے کہ انعام نمبر کتنی تھا جی کتنی تھا وید واد نہ موسار بائی نہ نمبر تین جی میرے محتران مرقین تو یہ لکھتے ہیں تاریخوں والے کہ حضرت موسا علیہ السلام جو بنی شریر کو لے گئے نا بیرک ال تم سے پار چلے گئے پھر واپس نہیں آئے پھر واپس مصر نہیں آئے وہ میدان ات کے اندر رہ گئے تو پھر حضرت یوشا بن نون کے دور میں کہاں چلے گئے بیت المقدس چلے گئے لیکن ہماری تاغی یہ ہے کہ موس علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے واپس آ گئے کیا فرون غرق ہوا یا نہیں ہوا تو پھر موسا علیہ السلام واپس آ گئے مصر کے اندر اور موسا علیہ السلام کی سلطنت قائم ہو گئی کیا ہو گئی بادشاہت قائم ہو گئی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 اور منہ علیہ السلام بادشاہ بن گئے تو بادشاہی چلانے کے لیے کتاب ہونی چاہیے یا نہیں بھائی کتاب ہو شریعت ہو تو, تو بادشاہی چلائیں تو اللہ تعالی سے عرض کیا مولا کتاب دو اللہ نے فرماؤ کوہ تو آؤ کتنی راتیں بیٹھو جی چالیس راتیں وہاں چلّا کاٹو تو جماعت تبلیغی کا چلا ثابت ہوا یا نہیں یہ میں مذاق نہیں کر رہا حقیقت ہے کہ چلے کے اندر بڑے فوائد ہیں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 تورات دینے کا چالیس راتوں کے کہ چالیس راتیں آ کے گا رہے دی? کوئی دور رہے چالیس راتیں اور وعدہ دیا کہ تورات دیں یہ راتیں کیوں کہا وہ اس لیے کہ ہمارے جو ایام ہیں وہ دن سے شروع ہوتے ہیں رات سے شروع ہوتا ہے ابھی کل کون سا دن ہوگا سوموار تو سوموار کا جو دن ہے مغرب سے شروع نہیں ہوگا کہتے ہو نا سوموار کی رات آئے دوسری رات منگل کی ہوگی تو ہمارے ایام شروع ہوتے ہیں کیسے مغرب سے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے رات کا لفظ کہا جب وعدہ کیا ہم نے موس علیہ السلام سے تورات کا کہ چالیس راتیں آ کے کوہ تور کے اندر اس کا بیٹھے آگے بابا ایک تحقیق آئے گی تیس کی اور چالیس کی وہ آگے آئے گی وہ تحقیق میں تو بات موسیٰ علیہ السلام جی وہاں چلے گئے ایک سامری تھا بدماش اس کا نام بھی کیا تھا موسا تھا بنی اسرائیل کہا تھا. موسا تھا نام تھا اس کا تھا تھا سامری تھا. اس کو موقع مل گیا کہ موسا چلے گئے ہیں وہ تو چالیس دنوں کے بعد آئیں گے میں اپنے ہر کاج شروع کر دوں وہ منافق تھا بےمان اس نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تمہارے پاس جو زیورات ہیں کے کی قوم کے بنی اسرائیل کی عورتوں نے فراون کی قوم سے کوئی زیورات لیے تھے کہ رات کو ہماری شادی ہے آری تن زیورات دو ہم شادی کریں گی وہ شادی کا تھا وہ زیورات بھی ان کے پاس رہ گئے تو اس نے کہا وہ زیورات دوسروں کے زیورات اکٹھے کرو اکٹھے ہو گئے جی وہ زرگر تھا سنارے کا کام جانتا تھا وہ زیورات پگھلایا اور کیا کیا بچھلا بنایا کیا؟ جانتے ہو بچھلا؟ ایک گاہ کا بیٹا اس شکل میں بنایا پھر تشریح آگے آئے گی اور جبرئی اللہ علیہ السلام کی گھوڑی تھی اس کے قدموں سے اس نے مٹی لی تھی اور اس کے اندر کوئی آسارے حیات پائے جاتے تھے تشریح آگے آئے گی وہ مٹی جو ڈالی نا اس کے منہ کے اندر تو حقیقت وہ آواز کرنے لگا بچھڑا حقیقت آواز کرنے لگا حقیقت آواز کی اس میں آسار حیات آ گئے یہ میں اسی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سر سید ہے نا وہ خر کی عادت کا قیال نہیں ہے موزاد کا وہ کہتا ہے کہ جیسے آپ بازار کے اندر جاتے ہو نا تو پلاسٹک کی چڑیا خرید کرتے ہو زور لگاتے ہو تو چین چی کرتی ہے یا نہیں تو اس میں آ سارے حیات ہوتے ہیں تو کہنے لگا وہ اس طرح کا بچھڑا تھا کوئی زور آتا تھا یا ہوا کے رخ سے ایسے آواز کرتا تھا غلط کہتا ہے وہ ہمارے مفسر کیا کہتے ہیں اس بچھڑے میں کیا آ گئے تھے آ سارے حیات آ تھے حقیقت آواز کرتا تھا دیو جی جب وعدہ کیا ہم نے موسا علیہ السلام سے چالیس راتوں کا کہ تورات دیں گے پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود اتنا خاص فیل فائل اے ضلع مفعول اول ہے الہن مفعول ثانی لکھو یہاں دوسرا مفعول معذوف ہے کیا معذوف ہے آلے کرو الاح پھر بنا لیا تم نے بچرے کو معبود مم باد ہی بعد چلے جانے موسا کے موسا کہاں چلے گئے کوے تو وانتم ظالمون اور تم کیا دے ظلم کرنے والے تھے تم معاف ہونا ان کو امباد تو پھر ان کو معافی ملی یا نہ ملی اعلی شرک کیا ظلم کیا اس کے باوجود بھی اللہ نے معاف کر دیا معافی کی تشریح بھی آئے گی پھر بھی معاف کر دیا ہم نے تم سے باوجود اس بڑے گناہ کے لال اللہ کو مم تشکروں تاکہ تم شکر کرو احسان مانو ویزا تعینہ موسل کتاب یہ انام نمبر کتنی ہے جی چار لکھو اور جب دی ہم نے موس علیہ السلام کو کتاب فرقان کا مانا فیصلہ کن چیز یہ مانا لکھ لو فرقان مانا فرق کرنے والی چیز حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی فیصلہ کن چیز وہ کون تھی فیصلہ کن چیز یا تو یہی کتاب تھی کیا تھی رات کو کتاب بھی کہا گیا ہے اور کیا کہا گیا فرقان بھی کہا گیا اس کو کہتے ہیں اچھتے الگ صفات کیا صفات کا صفات کے اوپر اچھ ڈالنا یہ جائز ہے جیسے میرے پاس ایک بزرگ آتا ہے نا تو میں کہتا ہوں جانی عالم ان جانی عالم حافظن فاضلن سمجھے جی مرشے تو یہ فائدہ فیادل یا نہیں بندہ ایک ہی ہے اس کی صفات کا حق ڈال رہے ہیں تو فرقان سے کیا مراد ہے کتاب یا فرقان سے مراد ہے موجزات کیا مراد ہے موجزات بھی تو فیصلہ کن چیز ہے لا لال لکن تحت تا تاکہ تم ہدایت پہ قیم رہے کا یہ انعام نمبر کتنی ہے جی پانچ لکھو انعام نمبر پانچ اور جب فرمایا موس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اے قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ سے بھائی ایک بیمار آتا ہے میرے پاس پہلے میں اس کو بیماری کا احساس دلاتا ہوں بیماری کا تم کہاں رہے کتنی تک کہاں رہے اپنے آپ کو خراب کر دیا کمزور ہو گئے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 بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ یہ احساس مرض ہے بتتے خاص کمل یہ کیا ہے بیان مرض تمہارے در بیماری ہے شرک کی بس اب بنانے تمہارے کے بچھڑے کو کیا معبود الاحن معذوف ہے آج کل وہ کون سا بچھڑا ہے جو معبود بنا ہوا ہے وہ امریکہ ہے کیا آ, اس بچھڑے کو تم نے کیا بنا دیا بابود بنا دیا آ? بس اب بنانے تمہارے بچھڑے کو محبوب بھی آنے مردو الا بار یہ علاج مرد ہے کیا اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرو اللہ کی بار میں آ جاؤ پر رجوع کرو توبہ کرو تر پرور اپنے کے فخر سکوم یہ تتیما توبہ ہے توبہ کا تتیمہ یہ ہے کہ قتل کرو اپنے لوگوں کو بھائی توبہ تو یہی ہے نا کہ اللہ کی طرح رجوع کرو گریہ کرو روو ٹھیک ہے نا عرض کرو کہ مولا ہم سے قصور ہو گیا ہماری توبہ ہے آئندہ یہ کام نہیں کریں گے توحفہ تو ہوگئی نا اس کا تتیمہ یہ ہے کہ ایک دور ہو. کیا کرو قتل کیسے قتل کرو جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ کس کو قتل کریں دوسروں کو جو مشرق مواحد کے ان کو قتل کریں مشرقی کو قتل کریں اے سمجھ کہ تم نے بچھڑے کی پوجا کیوں کی تھی تو آپ جس بچھڑے کی پوجا آج کل ہو رہی ہے ان کو قتل کرنا چاہیے نہیں نہیں بچھڑے کی پوجا کی کیوں نہیں تم نے ایسی لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے قتل کرنا چاہیے آپ جیچڑے کے پجاری بیٹھ گئے اور نے ان کو قتل کرنا شروع کیا. کی مولا بہت مارے گئے ہیں. اب تو معاف کر بھی تو اللہ نے معاف کر دیا دیکھو جی بس قتل کرو اپنے لوگوں کو یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک तुम्हारे के تمہارے تم سمرائے توبہ لکھو تم تو نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کی مہربان ہو گئے سمرائے توبہ پر مہربان ہوا اللہ تمہارے اوپر بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے وائز قلتم یا موسیٰ یہ انعام نمبر کتنی ہے جی چھ حضرت موسا سلاۃسلام کتاب تو لے کے آئے بنی اسرائیل کی طرف کہا بنی اسرائیل کو کہ یہ کتاب تورات ہے اللہ تعالی نے اتاری تو بنی صحیح تو ہیری پھیری والے تھے یا نہیں یا جلدی مان لیتے تھے ہیری پھیری کرتے تھے پونے کہا موسا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا نے تورات دیا ہے تو چالیس دن چھپا رہا اپنی طرف سے بنا لایا ہے تورات کو اپنی طرف سے بنا لایا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اچھا ستر آدمی دو ستر آدمی منتخب ہے اختارا موسا میں ان سبینا سبھی نا راج للحی کہا تین ٹھیک ہے جی تو وہاں پہنچے جی ستر آدمی اللہ تعالیٰ نے کلام کی کہ وہاں کی کتاب کیا ہے میری ہے میں نے نازل کی ہے مان لو انہوں نے کہا موسا یہ صرف باتیں باتیں ہو رہی ہیں کیا ہمیں خدا دکھاؤ کیا پتہ خدا بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے اہم آہ. جب تیرا جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں کیری فیری کر رہے ہیں یا نہیں تو یہ غصہ خانہ مطالبہ تھا یا صحیح مطالبہ تھا خدا کو تو منہ ہی نہیں دیکھ سکے کہ یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے بجلی بھیجی کڑک سارے کے سارے مر گئے سارے کے سارے مر گئے ستر آدمی اب علیہ سے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں آرس کرتے ہیں مولا میں کیسے واپس جاؤں میں واپس جاؤں گا کون پوچھے گی وہ بندے کہاں ہمارے بندوں کو تو مار کے آیا ہے تو اللہ نے کرم فرمایا ان کو پھر اٹھا دیا دیکھو جی انعام نمبر چھ جب کہا تم نے موسا لندو من علاقہ ہر گرد نہیں مانے گے ہم تیری بات کو یا ہم مانے کیا کرو گے ہر نہیں مانیں گے ہم تیری بات کو کہ اللہ نے یہ کتاب تو یہاں تاکہ دیکھ لیں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا ظاہر کڑک لے بجلی کڑکوری آ رہی ہے سما کم پھر اٹھایا ہم نے تم کو بعد موت تمہاری کے لال اللہ. تم کش کرو تاکہ تم کیا کرو جی شکر کرو احسان مانو بس ذلحب الغمام نمبر کتنی دی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 آ, بڑا میدان تھا لک دک میدان یعنی بالکل وہاں کوئی درخت وخت نہیں تھے وہاں ڈال دیا کہ اس میدان کے اندر رہ جاؤ مخبوط الحواس ہو کے سارا دن چلتے رہتے تھے ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا تھا موسا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تو ان کو تو سزا ہے نا جیل کی اور موس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو وہاں نہ رکھا جاتا تو یہ کافر بن جاتے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 وہ میرے پاس لے آئے تھے دیرہ غازی خان کے علاقے میں تو بالکل میں نے کھائی ترنجبین کی طرح کھائی تو وہ من گرتی تھی موٹے موٹے سفید دانے ہوتے میٹھے میٹھے ہوتے وہ کھا لیتے ترنجبین اس کو کہتے ہیں سمجھے صفح ترنبین اور شام کو بٹیر بھی آ جاتے کتنے بٹیر جانتے ہو نا وہ ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہوا چلتی بٹیر آ جاتے پکڑ کے بھون کے ان کو کھاتے تھے سمجھ آ گیا نہیں من و سلوار خوراک کے لیے اترا پانی کی ضرورت ہوئی تو موس علیہ السلام کو کیا کہا پتھر کے اوپر کیا لیا دو ڈنڈا مارو اپنا چشمے آ گئے دیکھو یہ انام نمبر کتنی ہے جی ذل اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادل کا اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر من و سلوا کو من کے نیچے لکھو ترنجبین سلوا کے نیچے لکھو بٹیر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 اس کا ذخیرہ نہ بناؤ کیا لیکن کر انہوں نے کیا بنانا شروع کیا ذخیرہ اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد انہیں کیا کہا کہ ہم کھاتے کھاتے کیا ہو گئے, اکتا گئے ہیں اکتا گئے ہمیں ساگ دال چاہیے کیا آگے آئے گا کہ ساگ دال مانگا تمہوں نے وائز قلنا یہ انعام کتنے آ تھے جی سات نا آٹھواں انعام آگے آئے گا لیکن نک مت لکھو بائز کو نک مت نمبر ایک نکمت سزا اذا نک نمبر ایک میرے عزیز میدان تی کے اندر رہے جی چالیس سال سمجھے جی تو حضرت موس علیہ السلام کی وفات وہاں ہو گئی موسا علیہ السلام وفات وہاں ہارون علیہ السلام کی بھی وفات وہاں ہو گئی اس کے بعد کس کا دور آیا حضرت یو بن نون کا غور کرو ان کے خادم تھے نا علیہ موسار تھے نبی بنے ان کا دور آیا اور ان کو آڈر ہوا کہ ان کے نوجوانوں کے لیے جب بوڑھے مر گئے نوجوانوں میں ہمت ہوتی ہے نوجوانوں کے لیے جاؤ بیت المقدس تو بیت المقدس گائے جی الحمدللہ بیت المقدس فتح ہوا کیا نوجوانوں نے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 داخل ہوئے بستی بیت المقدس کے اندر پس کھاؤ تم اس سے جہاں چاہو تم راگاد راگادا سے پہلے کیا معذوف ہے عقلن راگا دا باپ دا اور داخل ہونا دروازے کے اندر جھکے جھکے یا سجادن کا من سجدہ کرنا نہیں ہے کیا جھکے جھکے تفسیر مظہری والا لکھتا ہے منحنین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 لکھ لو خبر ہے اس سے پہلے مفت دا معذوف ہے مست آلہ تون سوال ہمارا ہتہ ہے ہتا کا کیا معنی من انتہتا انا خطا نا ہتا کا معنی کیا بتا رہا ہوں میں انتہتا انا ختا یانہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دے معاف کر دے مسالا تو نا ہتھا تون اور ہتھا تون کا مانا انت ہوتا اے اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دے معاف کر دے تو ان کو تو کہا گیا جھکے جھکے جاؤ لیکن جھکے جھکے نہیں کہ اکڑ کے جائے کیا اور ہتھا کی بجائے کہا ہنتا تون کیا جی وہ ہنتا تن اور ایک روایت میں کہا حبا فی کی شعرتن دانا ہے بیچ جاؤ بن دانا شہر جاؤ ممبا یا ہندا تن کہا یا حبا تن بھی شعر تن کہا یہ مستدر کہا کہ میسیزرا لکھا ہوا ہے کہ تم ہتہ تن بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو اور انقریب زیادہ دیں گے ہم نیکو کاروں کو سوار لیکن فب الدین ظالم اناد بنی اسرائیل یا بدلہ کا من بدلے میں لائیں یعنی حتا تو ان کی بجائے کون سا لا بدلے میں لائے انتا تو پس بدلے میں لائے ظالم لوگ ایک بات کو جو غیر تھی اس بات کی جو کہی گئی ان کو ہتہ تو ان کی غیر تھی ف ان ضلع انجام تبدیل پس اتارا ہم نے ان ظالموں کے اوپر عذاب آسمان سے رز کے نیچے لکھو تاون تعاون کا عذاب اترا تو یہ نکمت آ گئی نہیں عذاب آ گیا ستر ہزار آدمی مارے گئے تعاون کے ساتھ عذاب آسمان سے باق سبب عذاب بس سب اب اس کے بے فرمانی کرتے تھے تو میرے عزیز یہ پہلے ناؤ کے اندر کتنی نام تھے آٹھ نام اور دو نکم تھے آپ کے سامنے کتنی نام آ گئے سات انعام اور ایک نکمت آ گی نا باقی ایک انعام رہ گیا اور ایک نکمت رہے گی تو دس تو ہو رہے ہیں نا پھر جلدی تشریف لانا باز شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیان رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلین صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے کا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام -e کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمتاز علمائے کرام کے اصلاحی بیانات اسلحی بیان کیا ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام